وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد اش خير الحديث كتاب الله خیر الحدی حد محمد الله اللہ علیہ و علی وسلم وک اللہ محدث وک اللہ بدا بول وک اللہ بول النار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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُضِينَ آمین الحمدللہ آج انیس مئی دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 182 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورة النحل کی آیت نمبر 71 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من بسم اللہ واللہ علی بعض اور اللہ نے تم میں سے باز کو بعض پر فضیلت دی ہے پھر رزق رزق کے معاملے میں جو اللہ تعالی نے نعمتیں مختلف دی ہیں مال و دولت ہو اچھی صحت ہو اور چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کے ایک مثال بیان فرما رہا ہے اب کانٹینیوس تین چار مثالیں آئیں گی اللہ تعالی نے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اخلاقی رویے کہہ لیں یا ایک مالک کی اپنے نوکر یا خادم کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ کن ٹرمز اور کنڈیشنس کے اوپر ہوتی ہے اس کو بنیاد بنایا گیا کہ تم نے خدا کو وہ درجہ بھی نہیں دیا ہوا جو ایک غلام اپنے مالک کو دیتا ہے یعنی جو کچھ تم اپنے لیے پسند کیے ہوئے ہو نا وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو صحیح بانوں میں نہیں مانتے ان میں سے یہ پہلی مثال آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں فمل دین فلو بروی رزق ہی مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ تو جنہیں رزق کے معاملے میں فضیلت دی گئی ہے جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو کبھی نہیں دیں گے گفٹ نہیں کریں گے فہم فی ہی سوا تاکہ وہ بھی اس مال میں ان کے ساتھ برابر ہو جائے یعنی تم بھی کبھی اپنے خادموں کو اپنے غلاموں کو جو اس وقت ایک غلامی کا سسٹم چل رہا تھا آج کے دور میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں ایک ماڈرن فارم میں جو گھر میں کام کرنے والے لوگ رکھے ہوئے یا کسی بڑے زمیندار کی زمین میں کام کرنے والے کسان ہیں تو ایک بڑا ذمہ دار جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے وہ کبھی بھی اپنا مال اس طرح اپنے سب آرڈینیٹس میں تقسیم نہیں کرے گا کہ برابر ہو جائے مالک اور آقا کا فرق جو ایک غلام کی حیثیت سے اس کے ساتھ اٹیچ ہے ان کے ساتھ وہ فرق ہی ختم ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا افا احمد اللہ حدون تو کیا اللہ کی نعمت معاملے میں تم جھگڑا کرتے ہو اس سے منکر ہوتے ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی تو تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ساری نعمتوں کا مالک اللہ ہے جب تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ دولت میں شریک نہیں کرتے حالانکہ وہ دولت بھی ہم نے تمہیں دی ہوئی ہے اور اللہ کے کیس میں تو ہر چیز کا مالک ہی وہ ہے تو جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو اللہ کے مقابلے پہ جو ہستیاں تم نے کھڑی کر لی ہیں ان کو وہی حق دو جو اللہ کا حق ہے تو یہ شرک ہے یہ شرک تو تم خود اپنے لیے بھی گوارا نہیں کرتے ہو یہ بات سمجھانے کے لیے تھی اچھا اس سے یہ بات پتا چلی کہ بعض بات سمجھانے کے لیے آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو معاشرے میں رائج ہوتی ہیں لہٰذا ان باتوں سے توہین مذہب کا کوئی پہلو نہیں نکلتا یہ بات ذہن میں رکھے یہاں پہ بعض لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کوئی دنیاوی زندگی سے مثال دے دیں تو وہ فوراً گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیتے یار یہ آپ نے کیا بات کر دی آپ مجھے بتائیں اللہ تعالی اور مخلوق کا کتنا فرق ہے کیا اللہ کا جو اپنی مخلوق کے ساتھ رشتہ ہے وہی رشتہ ایک عام مالدار شخص کا اپنے خادم کے ساتھ ہے نہیں وہ اس کی مخلوق نہیں ہے برابر کا انسان ہے صرف اسے کم نعمتیں ملی ہیں اسے زیادہ لیکن اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثال بھی بیان کر رہا ہے اس سے یہ بات پتا چلی کہ اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے کوئی توہین مذہب والا ایلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتا نہ ان کو بنیاد بنانا چاہیے ہم اپنی اردو کی لنگویسٹک میں بھی کسی شخص کی دوستی کو شو کرنے کے لیے کہتے ہیں فلاں فلاں کا یار غار ہے اب نوز اللہ اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہوتا کہ یہ والا فلاں جو ہے وہ رسول اللہ کی جگہ ہے اور وہ والا فلاں جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی جگہ ہے بالکل ایسا نہیں ہوتا لیکن مثال دی جاتی ہے ایک جگری دوستی کے لیے ایک محبت کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے اس قسم کی جب مثالیں دی جائیں باتوں کو سمجھانے کے لیے تو ان کے اوپر کوئی فتوا نہیں لگتا ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی کیا کہتی ہیں یہ جو فلاں فلاں لوگ ہیں نا یہ اپنے اس بڑے پولیٹیکل لیڈر کے ہواری ہیں ہواری لفظ بولا جاتا ہے نا حالانکہ ہواری کی ٹرم عیسا ابن مریم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے لیکن ہم اپنی اردو لنگوسٹک میں ہواری کی مثال پیش کر دیتے ہیں لہٰذا اس طرح مثال پیش کر کے بات کو سمجھایا جاتا ہے اس میں توہین مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہے جن کا مقصد قرآن و سنت کو سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ بال کی کھال اتارنا ہوتا ہے گفتگو میں کیڑے نکالنا ہوتا ہے وہ عموماً اس طرح کی مثالوں کہتے ہیں یہ دیکھو جی کیا مثال دے رہا ہے کدھر وہ ہستیاں اور کدھر ہم ہاں؟ میں نے ایک اپنے لائف سیشن میں اپنے چند قریبی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بات کی کہ جس طرح نبی الاسلام کے لیے حق چار یار تھے عشرۃ مبشرہ تھے دس قریبی آپ کے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ تن من دھن لگایا اس طرح اللہ کا شکر ہے ختم نبوت کی برکت سے جو ہم نے یہ دعوت لانچ کی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس طرح کے مخلص دی ہیں تو ظاہرہ مثالیں تو ادھر سے دی جائیں گی تو یہاں ذمہ دار علماء نے باقاعدہ پریس کانفرنسنگ کر کے تمام بڑے بڑے فرقوں کے علماء بٹھا کے کہا کہ دیکھو اس نے دعوی نبوت کر دیا یہ کہہ رہے میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ شرح بشرے اور یہ خود کہہ رہے کہ میں نبی ہوں خود سی بنا دیا حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یار غار کی مثال دیتے ہیں اس میں کبھی ان کو خیال نہیں آتا کہ ایک کو وہ نبی مان رہے ہیں دوسرے کو ابو بکر مان رہے ہیں یہ لوگ ہواریوں کی مثال دیتے ہیں اس وقت انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ عیسیٰ مان رہے ہیں ان کو اور اپنے ساتھیوں کو عیسیٰ کے صحابہ مان رہے ہیں تو ایوی بال کی کھال اتارنا ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ کے لیے غلط مثال بیان نہیں کرنی چاہیے غلط مثال سے مراد یہ کہ ایسی مثال جو فٹیں نہیں بیٹھتی وہ توہین مذہب نہیں ہوگی وہ کہا جائے گا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر پبلک میں یہ مشہور ہے دیکھیں جس طرح آپ دنیاوی بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے پہلے آپ محلے کے کونسلر تک پہنچیں گے پھر آپ ایم ایل اے تک پہنچیں گے پھر آپ صوبائی لیول کے اوپر کسی چیف منسٹر تک پہنچیں گے اور یوں کرتے کرتے آپ پرائم منسٹر تک پہنچتے ہیں اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو بیچ میں ہستیاں ڈالنی پڑتی ہیں اب جب یہ کوئی مثال بیان کرے گا تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ مثال اللہ کے لیے فٹ نہیں بیٹھتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اس قسم کے کوئی واسطے بیچ میں نہیں ڈالے ہوئے امبیا کرام علی مسلم جو توصل اور وسیلہ ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیں طریقہ سکھائیں گے نہ کہ یہ کہ ہم نے اللہ سے جب دعا کرنی ہے تو پہلے ہم نے بزرگوں سے دعا کرنی ہے پھر بزرگ آگے اپنے سے بڑے بزرگوں سے دعا کریں گے وہ آگے ان سے بڑے بزرگوں سے دعا کریں گے وہ تابعین سے کریں گے وہ پھر صحابہ سے کریں گے وہ پھر آل البئی سے کریں گے پھر آل البید جو ہے وہ نبی اسلام سے کریں گے اور پھر رسول اللہ ہماری بات اللہ کے سامنے رکھیں گے یہ تو کچھ نہیں ہے وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ ادا کا عبادی قریب اذا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرمائے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں میں بالکل تمہارے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تو اللہ تعالی نے اس اعتبار سے کوئی مثال بیان نہیں کی اپنے تک پہنچنے کے لیے تو اس قسم کی مثالیں بیان کرنا وہ تو غلط ہے لیکن وہ مثالیں جن کے ذریعے آپ اینالوجی کریب قریب بنا کے بات سمجھا سکتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے اور سورت النحل میں یہ تین چار اوپر تلے اکٹھی مثالیں آئیں گی اور ایسی عجیب و غریب مثالیں ہیں کہ اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ مثالیں قرآن میں لکھی ہیں تو یہ توہین مذہب کا فتوا ان مثالوں کے اوپر لگ جائے گا سیدھی سی بات ہے مجھے بتائیں یہ جو مثال پہلے ہی آئی ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی امیر شخص اپنے غلام کو مال دے کر برابر شریک نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم اس قسم کے شریک ٹھہراتے ہو یہ اللہ نے کہا کہ اس طرح میں بھی کبھی کسی پیغمبر کو فرشتے کو کسی جن کو کسی بزرگ بابے کو اپنا کوئی اختیار تفویض کر کے اپنے ساتھ برابر نعمتوں میں شریک نہیں کروں گا یہ سب میری مخلوقات ہیں یہ سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے حالانکہ مثال بنتی کوئی نہیں ہے لیکن قریب ترین یہی مثال دی جا سکتی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیول پہ تو جا کے کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی نا اللہ کا اور مخلوق کا فرق جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ جتنی بھی مثالیں دیں بہر الب خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا اور اللہ کی تو ہر نعمت اپنی ہے باقی سب تو ادھار کی نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں ہاں وہ انسان ہو جن ہو فرشتے ہو پیغمبر ہو واللہ جاڈ لکم من انک سیکم اور اللہ تعالی نے تمہارے اپنے نفس سے تمہاری سپیشی سے تمہاری ہی جن سے عورتیں بنائی و جاڈ القم من ازوا جی کم اور پھر ان عورتوں کے ذریعے اللہ نے تمہیں بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی نعمت ایک بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی کیونکہ عورتوں نے تو جنگیں نہیں لڑنی ہوتی یہ تو اب ایک ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ادروائز پہلے تو قبائلی سسٹم کے اندر جس کے پاس زیادہ مین پاور ہوتی تھی وہی قبیلہ سروائو کرتا تھا اور باقاعدہ سیکورٹی کے اوپر لوگ ہوتے تھے دن کے وقت لوگ مزدوری کرنے جاتے تھے تو پیچھے سے پتا چلا کہ خیموں کے اوپر حملہ ہوا ہے عورتوں کو بچوں کو وہ گلاب بنا کے دوسرے کو کے لوگ لے گئے اور باقیوں کو قتل کر کے چلے گئے ہیں. یہ تو آج کی جو دنیا ہے یہ تو آپ سمجھ لیں پرانی دنیا سے کمپیر کریں تو جنت ہے اس کی کچھ جھلک آپ کو ارتغرل ڈرامے میں انہوں نے دکھائی ہے وہ بچارے جاتے ہیں پیچھے سے وہ تا تاری حملہ کرتے ہیں سب کچھ ختم آپ ذرا امیجن کریں آج تو آپ سکون سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں واپس آتے ہیں اتنا سیولہ ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پھر بیٹوں کی ضرورت ہوتی تھی قبائلی سسٹم کے اندر بیٹیوں کی حفاظت بھی بیٹوں نے کرنی ہے جتنے بیٹے ہوں گے اتنی مین پاور ہوگی اتنی طاقت ہوگی آپ کا پویلا اسٹرانگ ہوگا اور وہ سروائو کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری نعمتیں بھی تو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ عورتیں تمہاری جو بیویاں ہیں تمہاری جنس سے یہ میں نے تمہیں نعمت دی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ٹاپ آف لسٹ جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نیک سیرت بیوی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کر دیا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دو اجنبی مرد و عورت شادی کے بعد جب ایک بندن میں آ جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو سگے بہن بھائیوں میں نہیں ہوتی ہے یہ غیر معمولی چیز ہے یہ جو ایک لو میرج والا معاملہ ہے وہ تو الگ زیادہ تر تو ارینج میرج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو اس طریقے سے جانتے بھی نہیں ہے لیکن شادی کے بعد یک جان دو قالب ہو جاتے ہیں کیوں یہ اللہ تعالی نے ایک محبت کا رشتہ رکھ دیا میاں بیوی بی میں پھر اس کو اللہ تعالی مضبوط کرتا ہے اولاد کے ذریعے دو بانڈ ہے ایک سیکس کا بانڈ ایک اولاد کا بانڈ ظاہر خاندانی سسٹم وجود میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے تو ہمیں بیویوں کی نعمت دی ہے ان کے ذریعے بیٹے عطا کیے وہ حاف اور اس کے بعد پوتے بھی دیئے آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے ماں باپ کے لیے کہ اس طرح کی اٹریکشن اور کسی نعمت میں نہیں ہے اور جب انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر اسے چھوٹے بچوں کی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اس کو پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ذریعے پھر دوبارہ سے ان کا ٹی ناٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہی وہ پھر کمپیئر کرتے ہیں کہ اچھا یہ میرا پوتا جو حرکتیں کر رہے نا تو یہ میرا بیٹا بھی اس ہی بچپن میں کرتا تھا یا میری بیٹی بھی یہی حرکتیں کرتی تھی جو اب یہ پوتی کر رہی ہے یا نواسی کر رہی ہے تو اسے سے کمپیئر کرتے ہیں اس میں بھی ایک اللہ نے لذت رکھی ہے خاندانی سسٹم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں ہم نے تو دی ہیں رسم منقی بات اور وہ تمہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ رزق کے طور پر عطا کرتا ہے اف بل باطلی وبین یکفرون تو کیا یہ باطل کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی نہ کریں گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کر دی کہ جن ہستیوں کی طرف تم ان نعمتوں کو منسوب کر رہے ہو کہ فلاں پیر نے مجھے بچہ دے دیا فلاں درگاہ پہ میں گیا تو مجھے بچہ ملا فلاں بدھ کے سامنے میں پیش ہوا تو مجھے بچہ ملا یا فلاں نعمت ملی یہ سب اللہ نے دی ہیں تو یہ ناشکری ہے کہ نعمتیں اللہ دے اور تم اسے منسوب کرو مخلوق کی طرف خواہ وہ بڑے سے بڑے کوئی بھی ہستی ہو یہاں کتنے پیر ہیں جو خود بے اولاد ہے اور لوگوں کو اولاد دے رہے ہوتے ہیں کیا ہی ہے اپنی اولاد ہوتی نہیں ہے یہ اللہ کے فیصلے سوریا شور میں اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس نے سے معروم رکھتا ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں خود آپ نبی السلام کو دیکھ لیں آپ علیہ اسلام کی گیارہ بیویوں میں سے نو جو ہیں وہ بے اولاد ہے کوئی اولاد نہیں ہوئی دسویں سے بھی ایک بچہ پیدا ہوا سیدہ ماریہ قبطیہ سے ابراہیم وہ فوت ہو گئے اور باقی جو چھ آپ کے بچے ہیں دو بچے اور چار بچیاں وہ سیدہ ختیجہ سے ہیں باقی ساری بیویاں بے اولاد ہیں اللہ کی مرضی کوئی انسان یہ والی نعمت زبردستی نہ خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے باقی جو میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے بانج پان کا علاج ہوا یا اور ایشوز ریزالو ہوئے تو یہ اللہ تعالی کی مرضی سے یہ فیزیکل فینامینا آف نیچر چل رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا ادھر بھی جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہاں سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا کئی لوگ ہیں جن کی بیویاں فوت ہوئی ان کی اولاد تھی دوسری جگہ شادی کی ایسی عورت سے جس کی پہلے خامن سے اولاد تھی جب یہ دو میاں بیوی بی بنے ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی اللہ کے فیصلے میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے پھر بھی کئی لوگ ہیں پندرہ بیس بیس سال تک انہوں نے علاج کروایا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ نارمل ہے ڈاکٹر واپس بھیج دیتے ہیں اولاد نہیں ہوتی 15 سال بعد اللہ تعالیٰ دولت دے دیتا ہے اولاد کی تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ آبدون امدون اللہ اور وہ اللہ کے سوا اور ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں کون سی ہستیاں مالا یم لک الحم رز کمسما وا تیول اور آ جو ہستیاں آسمانوں میں اور زمین میں کسی بھی شے جو رزق کی فارم میں ہے اس کی مالک نہیں ہے ولا یستا اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اب جیسے ہی اس قسم کی آیات آتی ہیں نا تو فورن وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں چھوڑنا تو وہ کہتے ہیں یہ کہ تو بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی بھائی اللہ تعالیٰ تو کیٹاگوریکل ڈنائل کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی مالک نہیں ہے کسی بھی چیز کا بت ہوں فرشتے ہوں انسان ہو پیغمبر ہو جنات ہوں ساری کی ساری ہستیاں یہ کسی بھی شہ کی مالک نہیں ہے سوریہ الباعدہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیسا اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفا کے اور ساتھ مندون بھی ہے عیسا اور ان کی ماں مندون اللہ ہے اس اعتبار سے کہ لوگوں نے انہیں خدا بنایا ویسے تو وہ ہزبل ہیں لیکن اللہ تعالی توحید کے معاملے میں بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا ننگی تلوار کی طرح بیان ہوتی ہے کہ من دون اللہ ہے یہ خدا کے مقابلے میں تم نے کھڑے کر لیے اور ان کی عبادت کر رہے ہو ساتھ ہی فرمایا جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفے کے تاکہ اگر کسی کو یہ فام آئے کہ ہم تو بزرگ بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے ہم انہیں تبسل کے طور پر اختیار کرتے ہیں تو اللہ نے کہا عیسا اور ان کی ماں بھی کسی کے نفے اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو میرے بھائی اگر عیسی اور سیدہ مریم کسی کے نفے نقصان کے مالک نہیں تو غوث پاک ہوں یا رابعہ بسریہ ہوں یا بازید مستانی ہوں وہ تو شاہی کوئی نہیں ان ہستیوں کے مقابلے میں اور کہا یہ روٹی کھانے کے محتاج ہے اگر یہ روٹی کے محتاج ہے رز کے ہیں جو اللہ دیتا ہے تو باقی تو پھر کوئی شاہی نہیں نا ان سے بڑی ہستیاں کون سی ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالی جب اس طرح کی باتیں بیان فرماتا ہے تو ظاہر طویل خاص کے اعتبار سے تو جنہیں مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے شرک کی نفی کی جاتی ہے لیکن طویل عام میں وہ جرلائز ہوتا ہے اسی لیے میں ہمیشہ شرک کو کنڈیم کرنے کے لیے وہ آیات پیش کرتا ہوں جو نبیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تاکہ اگر شتام کسی کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا ولی اللہ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تو ہم پھر بتائیں کہ بتاؤ عیسائی ابن مریم سے بڑا کون سا انسان ہو سکتا ہے اول الازم پانچ پیغمروں میں ہے اور ان کی ماں سے بڑی کون سی ولیہ ہو سکتی ہے سہیدہ مریم تاکہ اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ان لوگوں نے جو بابے کھڑے کیے ہوئے وہ تو کوئی کسی بھی چیز کے مالک نہیں وہ تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پر فلاب اللہ پس مت بیان کرو اللہ تعالی کے لیے مثال یا یہ مانا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مانے کسی اور کو نہ ٹھہرا لو دونوں باتیں درست ہوگی ان اللہ یا تم لا تعلمون بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے ہی جان رہے ہیں نا تو در حقیقت ہم کچھ بھی نہیں جانتے اور باقی جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ تو اللہ ہی ہمیں بتا رہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے ہم تو نہیں جانتے جب تک کہ خود دیکھ نہیں لیں گے اور یہ اللہ کا فضل اور رحم ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں آخرت کی فلم چلا کے بتا دیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے یہاں پہ آگے کچھ وہ چیزیں ڈسکس بھی ہوں گی ایک اور مثال آ رہی ہے دور مثلا مملو کا اللہ تعالی ایک مثال بیان فرماتا ہے ایسے غلام کی جو کسی کے انڈر ہے ایسا بندہ جو کہ مملوک ہے کسی کا غلام ہے لا یا قدیر شعی اور وہ کسی بھی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ٹوٹلی totally وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مالک کے اوپر اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے اس کا کھانا پینا اورنا بچھونا رہائش سب اس کے مالک کی ہے ہر چیز ادھار کی وہ استعمال کر رہا ہے ایک تو اس قسم کا غلام ہے اور ایک ایسا آزاد شخص ہے مررزق نہ ہوں من نہ قد ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی خاصی روزی دی ہوئی ہے نعمتیں دی ہوئی ہیں فَهُوَ يُنْفِقُ من سِرًّا سر اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ہل یستون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یعنی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو مثال بیان میں نے کی ہے نا یہ بالکل واضح ہے کہ جس طرح ایک غلام جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا وہ غلام اور ایک ایسا شخص جسے اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور وہ دن رات خرچ کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ایک تو بچارہ ڈیپینڈنٹ ہے اور دوسرا جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ تو لگاتا ہے لوگوں کے اوپر حالانکہ یہ مثال بھی اللہ کے لیے فٹ اینڈ کوئی نہیں بیٹھتی حقیقت بات ہے یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اس کی شفقت ہے کہ وہ اس قسم کی مثالوں سے ہمیں سمجھا رہے اس لیول پہ اتر کر بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس کی بدبختی ہے سیدھی سی بات ہے حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی جس کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اور وہ تقسیم کر رہا ہے تو وہ مخلوق ہی ہے ادھار کا رسک ہے اس کے پاس اللہ نے اس کی مثال اپنی طرح بیان کی ہے جس طرح میں ہوں سب کو رزق دیتا ہوں اور مخلوق جو ہے وہ ساری میرے اوپر ڈپینڈنٹ ہے حالانکہ یہ مثال بنتی کوئی نہیں تھی لیکن اس سے نیچے اور کہ کوئی مثال دی نہیں نہ جا سکتی پھر اس سے یہ ہوا کہ بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات کریب کریب کوئی مثال دی جائے تو یہ جائز ہے اس سے کوئی توہین مذہب کا ایلیمنٹ نہیں نکلتا اس طرح کی باتوں کو پکڑ کر کسی کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا اور اپنے آپ کو دین کا چیمپئن بتانا یہ بڑا ظلم ہے دیکھ لے قرآن میں کس قسم کی مثال ہے انہوں نے تو قرآن پہ بھی فتوے لگا دے رہے تھے کہ یا اللہ جس سے تو نے رزق دیا ہوا اس کی مثال تو اپنی کی سی بیان کر رہا ہے اور باقی مخلوق کی مثال تو غلام کی بیان کر رہا ہے تو کدھر اور مخلوق کدھر مخلوق کا رزق بھی تیرے ہی دیا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں کیسے سمجھایا جائے چونکہ خدا اور اس کی مخلوق جو ایک ڈفرنس ہے اسے کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا کوئی اور مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی تو مخلوق کی مخلوق کے ساتھ کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے اس بڑی مثال کو سمجھانے کے لیے تو اللہ طرف ہمارا الحمد الحمدللہ تمام تریفیں اللہ کے لیے بل اک سار لا یا اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں وہ اس باریکی پر غور ہی نہیں کرتے بلکہ باریکی کیا موٹی بات ہے جس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ جس طرح ایک مالدار شخص اور ایک غلام برابر نہیں ہو سکتے اس طریقے سے ایک وہ ہستی جو اس کائنات کی مالک ہے وہ اپنی مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے خواہ وہ مخلوق کوئی جن ہو فرشتہ ہو پیغمبر ہو کوئی بھی ہو کمپیرزن ہی نہیں ہے اب ایک اور مثال آ رہی ہے دیکھیں یہ چوتھی مثال آنے جا رہی ہے وبارب اللہ مسل رجولین احدہ اب کم اور اللہ تعالی بیان فرماتا ہے مثال دو ایسے مردوں کی کہ ان میں سے ایک ہے گونگا لا یق دلہ شی جو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا نہ کسی چیز کا ممالک ہے اور بولنے کی صلاحیت بھی اس میں کوئی نہیں ہے تو کسی کو نوازنا کیا ہے یا کسی سے مانگنا کیا ہے وہ اشارے کر سکتا ہے وہ ہوا کل آلہ اور وہ جو غلام ہے نا یہ گونگا ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مولا کے اوپر یعنی اپنے آقا کے اوپر اس مالک کے اوپر جس نے اسے اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے ای نما ہو وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے لا یا اتبی خیر کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا ظاہر بول سکتا نہیں ہے جو اسے سمجھ آتی ہے جا کے اگلے کو سمجھاتا ہے آگے بھی جا کے کام خراب ہی کر کے آتا ہے ہل یستوی ہوا ومئی یا مربل کیا ایسا شخص اور وہ شخص جو عدل کا حکم دیتا ہے برابر ہو سکتے ہیں یعنی دنیا میں کوئی حکمران ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی بڑی پوسٹ پہ رہنے والا شخص ہے جو بول کے فیصلے کرتا ہے انصاف کے ساتھ وہ بولنے والا شخص اور ایک گونگا شخص جو غلام ہے اور غلام بھی ایسا کہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کی صلاحیت یہ کہ وہ اپنے مالک کی طرف سے جہاں بھی جاتا ہے تو کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا کام بگاڑ کے ہی آتا ہے اس قسم کا نکما غلام اور وہ حاکم یا وہ جج جس کا حکم چلتا ہے جس کی اسپیکنگ پاور ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہے وہ اعلیٰ سے روتم مستقیم اور وہ انصاف دینے والا ہے بھی سیدھے راستے کے اوپر تو جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے نا اس طریقے سے اللہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور پوری کائنات پہ اس نے اس سسٹم کو نافذ کیا ہوا ہے اور مخلوق جو اس کے مقابلے پر تو گونگی ہے کوئی اختیار نہیں اس کے پاس یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو یہ اللہ تعالی نے چار مثالیں بیان فرمائی ہیں میجورٹی مفسرین نے اسے اسی طریقے سے بیان کیا ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں لیکن بعض نے کہا کہ یہ دونوں طرف مثال جا سکتی ہے کہ مخلوق میں بھی اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی ان کی مثال اس طریقے سے بیان کی گئی ہے لیکن یہ دھکے سے ہی مثال وہ ثابت کر رہے ہیں یہ بنتی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جس طریقے سے اسے بیان کیا ہے وہ تو اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ خالق اور مخلوق میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ اللہ تعالی تو ہی سمجھا رہے ہیں تو یہ مثالیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری مثال ہے ولی با واترب اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی خبریں یعنی وہ اسی کے پاس ہے اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے یہ غیب ہمارے ریفرنس سے ایزین میں رکھیے گا ہاں اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں اللہ کے لیے ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے ہم جو رسول کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روس سے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں غیبی خبریں دیتا تھا اس کے اوپر ہم علم الغیب کا ورڈ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریفرنس سے وہ غیب کی چیز ہے عباس بابی حضرات جو ہے بخام خا ایک غلوف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب نبی کو اللہ نے خبر دے دی تو غیب تو رہا ہی نہیں بھئی غائب پھر بھی رہے گا ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہے اگر آپ کی یہ ڈاکٹرنٹ مان لی جائے پھر تو اللہ کے پاس بھی علم غائب کوئی نہیں ہے اللہ جب کہتا ہے عالم علم و شہادہ تو وہ ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے اللہ کے لئے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں ہے اسی طریقے سے جب نبیوں کو اللہ تعالی غیب پر اطلاع دیتا ہے وما کان اللہ کن اللہ یج دبی میں رسول ہی میں شاہ سوریہ آیت نمبر 179 اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے تو اسے علم غیب ہی بولا جائے گا ہمارے ریفرنس کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں دکھائی پیغمبروں کو دکھائی ہے ہمیں عذاب قبر نہیں دکھایا پیغمبروں کو دکھایا ہے ہمیں دوزخ نہیں دکھائی پیغمبروں کو دکھایا ہے فرشتے باقی ساری جو غیب کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے تاکہ ان کے ایمان میں کوئی بھی کمزوری نہ رہے وہ حق الیقین پر پہنچ جائے پھر پورے پیشن کے ساتھ وہ توحید کی دعوت باقی مخلوق تک پہنچائے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے وما امرسا آتی اللہ کا لمحل بسر او ہوا اخرم اور قیامت کا معاملہ تو نہیں ہے مگر ایک لمحے کی دوری پر یا اس سے بھی قریب اور وہ لمحہ اللہ تعالی نے کہا جس طرح آنکھ کا پلک جھپکنا ہے نا جو ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں ہو رہا ہے اس سے بھی قریب ہے قیامت کا آنا یعنی اچانک اس طریقے سے قیامت آ جائے گی یا اسے اس یوں سمجھ لے کہ اللہ تعالی کے لیے ہر چیز آنے واحد میں دیکھیں اس کو دنیا میں آپ نے مثال سے سمجھنا ہے نا تو یو سمجھیں جو شخص ہوائی جہاز کے اوپر سفر کر رہا ہے دس ہزار فٹ کی بلندی پر تو وہ آنے والے دو تین شہر بھی اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہی جہاز اگر نیچے لینڈ کرے تو آپ چند سو فٹ تک ہی سامنے دیکھ سکتے ہیں اور وہی جہاز جب بلندی پر ہوتا ہے اسی جگہ پر تین چار شہر اس کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے لیے ایک لمحے کی دوری پہ ہیں سارے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو پیدا فرمانے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں پہنچنے تک جہنمیوں کے جہنم یعنی دوزخ میں پہنچنے تک کے سارے کے سارے معاملات کو آنے واحد میں دیکھ رہے اس اشری تو وہ اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے کہ گویا قیامت قائم ہو چکی گویا لوگ جنت میں جا چکے گویا کے لوگ جہنم میں چلے گئے کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ آنے واحد ہے اللہ تعالی تو وہ آنے والے وقت کو بھی اسی طریقے سے دیکھ رہے جس طرح آج کے وقت کو اور گزرے ہوئے وقت کو لہذا جب وہ بیان کر رہا ہے تو اس کے سامنے یہ بھی ہے کہ وہ قیامت قائم ہوئی ہوئی یہ جو شخص ادھر بیٹھا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کا مستقبل کیا ہے کہ اس کے نامہ مال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ولی آزب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالی کے سامنے قیامت کا منظر بھی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا پھر اپنے سارے معاملات کو چلائے گا پھر مر جائے گا پھر ہزاروں سال گزریں گے پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا پھر اس کا فیصلہ ہوگا تو نام مال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا اللہ کے لیے تو بالکل سامنے اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں پہلے لکھ لی ہوئی ہے سب سے بڑی بات یہ پہلے ہی اپنے علم سے لکھ لی اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے اللہ نے کہا ہمارے لیے بہت آسان ہے اللہ حساب اللہ ومن عذاب آدابر فتنطل فتنت المسیحدال قدیر دیکھیں یہ بات اسی کے ساتھ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ اس کے لیے تو یہ آنے واحد میں سب کچھ ہونے والا ہے کم اور وہی اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے لا تعلمون شی آ اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل نواقف ہوتا ہے وہ جو کچھ جان بھی رہا ہوتا ہے نا یعنی دودھ پینا یا کوئی اور چیز پینا یا تھوڑا بڑا ہو کر کھانے والا معاملہ ہلک سے نیچے کرنا تو وہ اپنی اس نیچر اور جبلت کی وجہ سے ہے جو پیدا ہوتے ہی انسان کے بچے کے ساتھ اٹائچ ہے اور میں آپ کو بتاؤں انسان کا بچہ تو سب سے کمزور ہے یہ تو ماں باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کئی سال تک جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتے خود پانی پیتے ہیں انہیں ہر چیز اللہ تعالی نے ان کی انسٹنکٹ کے طور پر جبلت کے طور پر سکھا دی ہوئی ہے تو اللہ ترف ہمارا کہ جب تمہیں ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے تو اس وقت تم کوئی چیز نہیں جانتے وجال مسلم اول اب سور اول اور اسی نے تمہارے لیے بنا دیے کان آنکھیں اور دل یا دماغ یا عقل کوئی بھی ترجمہ کر لیں سب کچھ درست ہے تشکر تاکہ تم اس کا شکر مانو سبحان اللہی سبحان اللہ کا و شکری کا حسن بس یہی نعمتیں جی جن کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری اکاؤنٹبلٹی بھی ہے یہی تین نعمتوں کا ذکر اللہ تعالی نے ٹین کمانڈمنٹس میں جو نائنتھ کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تھرٹی سکس ولا تکفما صلی کبھی علم نسماول بسرا ولفعدا کلو الا اکا کانا مسلا احسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لے بے شک کان آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومینٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نعمتیں دے کر تمہیں ہم نے جواب دے ٹھہرا لیا ہے قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں الم یور تو مسخرات کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے کہ جو آسمان کی فضا میں ہے اللہ تعالی نے ان کے لیے اس فضا کو اس اعتبار سے مسخر کر دیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں یہ قدرت انسان کو تو اللہ تعالی نے نہیں دی ہے لیکن پرندوں کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ ہوا کے اندر وہ اڑتے ہیں اس سے پرندوں کا انسانوں سے افضل ہو جانا ثابت نہیں ہوتا یہ اکثر لوگ اپنے بزرگ بابوں کی جھوٹی کرامتوں کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر پرندہ اڑ سکتا ہے تو بابے کیوں نہیں اڑ سکتے بھائی پرندے کو اڑنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے انسانوں کو نہیں دی اور نہ یہ انسانوں کا کوئی عیب ہے انسان کو اللہ نے عقل کی صورت میں وہ دولت دی ہے جو اور کسی جاندار کو نہیں دی ہے باقی جاندار عقل کی وجہ سے معاملات نہیں لے کے چل رہے ہوتے انسٹنکٹ کی وجہ سے ان میں عقل ہو تو قربانی والے دن جب ایک گائے کی قربانی ہو رہی ہو تو باقی ساری گائے اور اونٹ جو ہے وہاں سے بھاگ جائیں یہ ان کا دماغ نہیں کام کرتا وہ اپنی انسٹنگ کے اوپر ہے انسان تو چیزوں کو دیکھ کے اس سے مستقبل بھی ریزلٹ نکال کے معاملات سیٹل کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تجربہ آیا اس سے سیکھا مزید بہتری کی پھر نیکسٹ ایکسپریمنٹ ہوا جب کبھی زندگی میں اس سے مزید سیکھا اور یوں کرتے کرتے آج انسان کہاں پہ پہنچ گیا لیکن جو پرندے ہیں ان کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں ما یم سکنا اِلَّ اللہ انہیں کوئی نہیں روک سکتا آسمان میں سوائے اللہ کے ان نفیز علی کا مین بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہیں جو ایمان لانا چاہیں ان کے لیے تو واقعی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں ابھی تو آپ ان پرندوں کو دیکھیں جو مائگریٹ کر کے آٹھ آٹھ دس دس ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں سائبیریا میں رشیا میں جب برف باری ہوتی ہے نا تو یہ جو ہمارے یہاں پنجاب میں بھی ایک پرندہ آتا ہے سرخاب کتنا خوبصورت پرندہ ہے اس کے پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ ان علاقوں میں آتے ہیں یہاں پہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی نہ اتنا موسم سخت ہے اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اسی سفر کے دوران وہ ہوا میں نیند بھی پوری کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اڑتے رہتے اور کوئی ریفیولنگ والا معاملہ بھی نہیں ہے ہمارے جہازوں کو تو بار بار فیول کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ نرم و نازک قسم کے پر اتنے ملائم ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے پھر ان کے دماغ میں جو ڈائریکشن فٹ کی ہے کمپاس فٹ کر دی ہے کہ انہیں پتا ہم نے کن راستوں میں جانا ہے ابھی تو سائنس کی برکت سے وہ کچھ پتا چل رہا ہے جو ہمارے بزرگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہاؤ میں ان ویوز کو سٹرنگز کو جانتے ہیں جن میں ان کو کم سے کم فورس لگانی پڑتی ہے اڑنے کے لیے ہوا کو یوز کرنا وہ جانتے ہیں پھر جس طریقے سے وہ گروپ کی شکل میں اڑتے ہیں وہ بھی ایک یونیک طریقہ ہے کہ آگے جو پرندہ ہے وہ جو فورس لگا رہا ہے اس کی وجہ سے جو پچھلے پرندے ہیں ان کو کم فورس لگانی پڑتی ہے تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے سے ایک پرندہ جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے اور یوں آلٹرنیٹولی زور لگاتے رہتے ہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دی ہے پھر اتنی بلندی سے نیچے دیکھنا کتنے خطرات سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹلی یہاں پہنچتے ہیں صرف اڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جتنی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ اتنے فیکٹرز ہیں کہ وہ ایک انسان تو رکھ ہی نہیں سکتا انسان تو ان چیزوں کو دیکھ کے لرن کرتا ہے اور دیکھیں وہ لرننگ کرنے میں بھی ہمیں ہزاروں سال لگے ہیں یار ایویشن کی ہسٹری کو مشکل سو سال ہوئے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے سینچری منائی گئی ہے اس کی ڈسکوری چینل کے اوپر ایویشن کی ہسٹری کی دس بارہ کے اندر پہلی دفعہ انسان نے اڑنے کی صلاحیت حاصل کی ہے وہ پھر ایک شرمے سے خیر نکلا جب ورلڈ وار ٹو ہوئی تو اس دوران پھر چونکہ ایویشن کو ایک اہمیت حاصل ہوگی پھر اس میں سارے ملکوں نے اپنے ریسورسز لگائے اور پھر جہازوں کے ڈیزائن اس قدر امپروو ہوئے ورنہ تو شاید سو سال میں جہاز اتنے نہ بنائے جاتے ورلڈ وار ٹو میں ہر پانچ منٹ میں امریکہ ایک جہاز بنا رہا تھا اور اس جنگ کے دوران پونے چار لاکھ جہاز ہیں امریکہ نے جناب یہ میں اسی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہہ رہے ہو یوروشن فدا کرنا ہے آپ ایک جہاز بھی نہیں بنا سکتے اس کا ٹائر نہیں بنا سکتے وہ ورلڈ وار ٹو میں پونے چار لاکھ جہاز صرف امریکہ نے بنائے تھے ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر پانچ منٹ میں ایک جہاز بنا رہے تھے اور لاکھوں لوگ انہوں نے فیکٹریوں میں لگائے ہوئے تھے تب جا کے انہوں نے وہ جنگ جیتی ہے پھر وہ رائٹ پہنچتا ہے کہ ویٹو کریں جس کو چاہیں ویٹو کرتے انہوں نے یہ محنت کے ذریعے مقام حاصل کیا ہم شعر و شاعری کرتے رہ گئے ہیں کروتے نازے ہی پڑتے رہ گئے ہیں پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا ہم نے یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں لیکن پریکٹیکل کام بھی کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں آج تک ان جہازوں کے ڈیزائن کو امپروو کیا جا رہا ہے مسئلہ یہی تھا کہ انسان پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا اس طرح ہم بھی اڑ سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی ڈیوائس بنانی ہے کوئی مشینری بنانی ہے تو وہ اس طرح ہو کہ وہ ایسے ایسے کرے اور تھوڑی دیر اڑے لیکن پتہ نہیں تھا کہ اتنے تو ہمارے آزاد مضبوط ہی نہیں ہیں اور نہ ان پروں کا وزن اتنا ہلکا ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے آپ انجن فٹ کریں اور وہ یو یو اور اڑ سکے وہ تو اپنا وزن بھی نہیں اٹھا سکیں گے یہ تو جب فزکس کے قوانین کے اوپر امفوسائز کیا اس وقت کے سائنٹسٹ نے سائنس کی فیلڈ کے بزرگاندین نے تو انہیں پتا چلا کہ بھائی یہ تو کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یو یو پر ہلائیں یہ تو پر ہی ٹوٹ جائیں گے یہ قدرت کے بنائے ہوئے پر ہیں کہ جو پھڑاتے بھی ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں پھر ان کا یہ ہمیں پر سیدھے رکھنے پڑیں گے یوں یوں کیا تو یہ تو ٹوٹ جائیں گے یہاں سے پر سیدھے ہوں اور ان کے نیچے ہم انجن لگائیں اتنی فورس والا کہ وہ گلائیڈ کرنا شروع کرتے جیسے ہی یہ آئیڈیا آیا تو پھر جہاز بان گئے اور اس آئیڈیے کو آنے میں ہزاروں سال انسانی تاریخ کو لگے ہیں اس طرح دماغ ہی کسی کا جاتا تھا کہ یار اس طرح سوچا جائے لوگ ہمیشہ پرندوں سے کاپی کرتے تھے پرندوں کا اڑنا اور ہمارے اڑنے میں یہ والا فرق ہے لیکن باقی جو پروں کا ڈیزائن ہے وہ آج بھی پرندوں سے کاپی ہوتا ہے آج سے آلموسٹ مشکل یہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ سارے جہازوں کے ڈیزائن چینج ہو گئے پرانے جتنے جہاز ہیں نا پاکستان کے تو آج بھی وہی والے جہاز اڑ رہے ہیں ان کے پر سیدھے سے لیکن آپ ایمریٹس کے جہاز دیکھیں آپ یو کے والوں کے جہاز دیکھیں امریکن کے جہاز دیکھیں سعودی لائن کے جہاز دیکھیں ان کے پاس نئے والے ماڈل ہیں اور یہ ماڈل امپروو ہوئے آلموسٹ پندرہ بیس سال ہوئے مجھے یاد ہے بیس سال بھی نہیں ہوئے پندرہ سال کہ جب یہ ماڈل امپروو ہوا تھا نا باقاعدہ ہمارے تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی خبر آئی تھی کہ اب سے سارے جہازوں کے ڈیزائن امپروو ہو رہے ہیں اور وہ امپروو انہوں نے کیا اوکاب کو دیکھ کے چیل کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ان کے پر اینڈ سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں پر بالکل اینڈ پہ جا کے نا تھوڑا سا ایسے اٹھا ہوتا ہے یہ آپ غور کریں ایسے نہیں ہوتے بالکل اینڈ سے اٹھے ہوتے ہیں اس طرف بھی دھیان نہیں گیا اتنے اور سے جہاز بن رہے تھے پچھلی پوری صدی میں اتنے جہاز بنے جمبو جیٹ بن گیا بوئنگ سیون فور سیون بن گیا ایئر بس سامنے آ گئی اب ان کو جا کے پتا چلا کہ یار یہ جو تھوڑا سا ایسے پر اگر اٹھا دیں اس کی جو ٹپ ہے اس کو تھوڑا سا اینگل اوپر کی طرف دے دیں ایج پہ تو اس کی وجہ سے آپ آلموسٹ دس سے پندرہ فیصد فیول بچا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ایج کے اوپر ایک ورٹیکس بنتا تھا ایئر کا جو ڈرگ پروڈیوس کرتا تھا اس کی وجہ سے جہاز کی اسپیڈ کم ہوتی تھی انرجی جہاز کی ضائع ہوتی تھی اس کو جیسے ہی اٹھایا انہوں نے وہ ورٹیکس ختم ہو گیا اب وہ انرجی ضائع نہیں ہوتی ہے اور پھر باقی ملکوں نے تو پیسے لگا کے سارے جہازوں کے پار چینج کروائے ہیں کیونکہ وہ تو چند ایک فلائٹس میں ہی آپ کا سارا خرچہ بورا ہو جائے گا جس کے آپ وہ چینج کروائیں گے اس کے بعد فار ایور ہے اب جتنے نئے جہاز آ رہے ہیں آپ دیکھیں پاکستان نے بھی جو نئے خریدے ہیں نا ان میں چند ایک ہیں جن میں یہ ہے باقی سارے پرانے ہی چل رہے ہیں اس لیے آپ کو پاکستانی جہازوں میں نہیں نظر آئے گا آج آپ جا کے ذرا ایمرٹس کے جہاز دیکھیں سب سے زیادہ ان کے پاس ایئر بس اے تھری ہے وہ ڈبل ڈیکر جو بنایا ہے بوئنگ 747 کے مقابلے پر ایئر بس والوں نے مکمل ہی ڈبل ڈیکر ہے بوئنگ 747 تو صرف آگے سے ڈبل منزل تھا پیچھے سے سنگل تھا یہ مکمل ہی ڈبل منزل والا ہے تقریباً یہ چھ سو کے قریب مسافر ساڑھے پانچ سو کے قریب اٹھا سکتا ہے اس کے آپ پر دیکھیں وہ اینڈ سے اٹھے میں تو وہ کانٹینیوس لرننگ انہی پرندوں کو دیکھ کے ابھی بھی جاری ہے یہ مسلسل عمل جاری ہے اور اللہ تعالی کہہ رہا ہے ان پرندوں کو ہم نے تھاما ہوا ہے اللہ نے کیوں تھاما ہوا ہے بھائی اس ہوا کے اندر قوت اچھال بوائنسی کی فورس اللہ نے رکھی ہے اگر قوت اچھال نہ ہو تو کوئی جہاز اوڑ نہیں سکتا اگر قوت اچھال سمندر کے یا دریا کے پانی میں نہ ہو کوئی بیر جہاز کوئی کشتی تیر نہیں سکتی تو جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوخ کرتا نا تو بالکل درست کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کامپیٹنسی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے یہ فزیکل ورلڈ میں جتنی چیزیں ہیں ان فزیکل فینامنا آف نیچر کو کانٹینیوس رکھا ہے یہ اللہ نے رکھا ہے اگر یہ ہو کہ آپ پچاس دفعہ پٹرول کو آگ دکھائیں چالیس دفعہ تو وہ آگ لے لے اور دس دفعہ نہ لے تو میرے بھائی آپ کا تو یہ موٹر بائک کا انجن بھی نہیں جال سکتا یہ میسنگ ہی کرتا رہے گا لیکن یہ اتنے محکم قوانین ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان محکم قوانین کی برکت سے انسان کو یہ ترقی کروا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ انسان ان چیزوں کو یوز کر کے اپنے لیے نفامند چیزیں بنا رہے ہیں تو ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں جو ایمان لانا چاہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہواؤں میں اڑ رہی ہے صرف پرندوں کے اوپر ان کے مائگریشنس کے اوپر جتنی بھی اڑنے والی چیزیں چاہے وہ تتلیاں ہوں یا باقی پرندے ہوں ان کے اوپر اگر ویڈیوز دیکھیں تو میرے بھائی آپ کو کئی سال چاہیے صرف ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پھر جو ان کو گھونسلے بنانے کا اللہ نے ہنر سکھا دی ہے پھر جو اپنی ریپروڈکشن وہ کرتے ہیں انڈے دیتے ہیں اور ان سے بچے اور پھر یوں ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے اور مچھلیوں میں آج جائیں انسان دنگ رہ جاتا ہے مچھلیاں اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر سمندر میں سفر کرتی ہیں لاکھوں کلومیٹر اور بعض مچھلیاں پھر ایسی ہیں کہ وہ سارا سمندر گھوم کے اینڈ پہ وہ ان ندی نالوں میں واپس جاتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی ہوتی ہیں اللہ اکبر پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر سے جب برف پگھلتی ہے وہاں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے پر تالاب ہے ان میں جو مچھلیاں پیدا ہوئی ہیں نا وہ ندی نالوں سے دریاؤں میں دریاؤں سے سمندروں میں پہنچتی ہیں پھر وہ سمندروں میں لاکھوں کلومیٹر میٹر سفر کر کے واپس وہ سٹریم کے اگینسٹ سفر کرتی ہیں دریاؤں کو چیرتی ہوئی کتنا فورس اور پھر وہ ان ندی نالوں سے پہاڑوں پر بھی چڑھتی ہیں جناب چھلانگے مار کے اتنے اونچے اونچے پہاڑوں میں چھلانگیں مارتے مارتے مارتے اس پہاڑ کی ٹپ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں وہاں جا کے وہ انڈے دیتی ہیں ساتھی مر جاتی ہیں اور پھر نئے بچے اس میں سے پیدا ہوتے ہیں ان کی ماں نہیں ہوتی ہیں ان کو اللہ نے سکھایا ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ڈاؤن اسٹریم آتے ہیں آتے آتے دریاؤں میں پھر سمندر تک پہنچتے ہیں وہاں اپنی زندگی گزارتے ہیں لاکھوں کلومیٹر سفر طے کر کے ان کو پھر سگنل آتا ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں ان کے دماغ کے اندر ایسی کمپاس فٹ ہے کہ انہیں پتہ ہے وہ ایکزیکٹلی exactly اسی جگہ پہ جاتی ہیں جہاں سے وہ پیدا ہو کے آئی تھیں یہ نہیں ہے کہ کسی بھی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گی اللہ نے ایسا دماغ میں فٹ کیا ہوا لیکن جب سے ہم نے یہ ڈیم بنایا ہے نا تو اس قسم کی جو مچھلیاں تھیں وہ بیچاری واپس جا نہیں سکتی ڈیم تو نہیں کراس کر سکتی اس لیے امریکہ میں یورپ میں کچھ عرصے بعد ڈیموں کو توڑ کے دوبارہ سے ان راستوں پر دریاؤں کو بحال کر دیا جاتا ہے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ صرف یورپ میں کوئی سوا سے ڈیڑھ لاکھ ڈیم موجود ہے جن کو انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں انہوں نے دس سے بیس ہزار ڈیم توڑ دیے اور دوبارہ سے ایکو سسٹم کی ہے وہی مچھلیاں اب دوبارہ سے سمندروں سے انہی راستوں سے اوپر آ رہی ہیں اور ان کی وجہ سے باقی جو لوگوں کا رسک وابستہ تھا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہوا تھا سب کچھ نارملائز ہونا شروع ہو گیا ہم فائدہ تو ضرور اٹھاتے ہیں ڈیمز کا لیکن اس کے ساتھ کچھ نقصانات ایکو سسٹم کے جوڑے ہوتے ہیں جو اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے لیکن اب آ رہے اب اسی لیے لوگ آہستہ آہستہ گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ڈیم بھی چھوڑ دو اگرچہ یہ بھی گرین انرجی ہے لیکن ان سے بھی جان چھڑاؤ سولر کے اوپر شفٹ ہو جاؤ اور دنیا کو مکمل طور پر اس پہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ نہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو نہ آپ فوسل فیوز کو جلائیں کہ جن کی وجہ سے کاربن پھیلے اور یہ باقی سارے ماحول میں ڈسٹربنس آئے جس کی وجہ سے اتنی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اس طرف انسان جا رہے ہیں اپنی گفتگو کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ بقیہ کی آیات اگلی دفعہ کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دھو ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے سبحان بحمد اشد اللہ اللہ اطوب و الیق مما علینا البلا مبین جزاک ملو خیرہ